ولیمہ اور اس کی شرع حیثیت شوہر اور بیوی کے اکٹھا ہونے اور خلوت ہو جانے کے بعد ولیمہ بھی ایک شرعی چیز ہے ولیمہ واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کوئی شادی بغیر ولیمہ کے نہیں کی اور صحابۂ کرام کو بھی اس کا حکم دیا ہے بریدا بن الحصیب کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ علہ نے فاطمہ رضی اللہ علیہ سے منگنی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا بد للعرس من وليمه سعد کے لئے ولیمہ ضروری ہے تو سعد بن ابوقاص نے کہا کہ میرے ذمہ ایک من ہے اور بعد انصار نے کہا کہ میرے ذمہ اتنا اتنا باجرا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربی انصاری کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا سعد رضی اللہ انہوں انہیں اپنے گھر لے گئے کھانا لائے دونوں نے کھایا سعد نے کہا کہ بھائی میں مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مال والا ہوں میرا آدھا مال آپ لے لیں اور میری زوجیت میں دو بیویاں ہیں تمہارے پاس بیوی نہیں دیکھو دونوں میں کوئی ایک آپ کو پسند ہو تو میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں عبدالرحمان بن آف رضی اللہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا اللہ آپ کے اہل و مال میں برکت کرے مجھے بازار کا راستہ بتا دیں بازار انہیں بتا دیا گیا وہاں گئے کچھ خریدا کچھ بیچا اور نفع ہوا دوسرے دن بھی گئے تو بیچنے سے بچ جانے پر کچھ سوکھی پنیر اور گھی لے کر آئے کچھ دنوں کے بعد آئے تو ان کے کپڑوں میں زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ایک انصاریا سے شادی کر لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ مہر میں کیا دیا ہے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت سے نوازے اوشا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک پتھر بھی اٹھاتا تو اس کے نیچے سونے چاندی ملنے کی امید رکھتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یہ برکت تھی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب ان کی میراث تقسیم ہوئی تو ان کی ہر عورت کو ایک لاکھ دینار ملا انس ردی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ متحرہ کے دخول کے بعد مجھے ولیمہ کھانے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا ولیمہ کسی بھی کھانے سے ہو سکتا ہے گوشت کا ہونا ضروری نہیں آدمی کو جو کچھ میسر آئے اس کا ولیمہ لوگوں کو کھلا دے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو صفیہ بنت بن اختب من جملہ بنتے میں سے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے واپسی کے راستے میں ان سے شادی کی ان کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح آپ نے لوگوں سے کہا کہ جس کسی کے پاس کوئی کھانا ہو وہ لے کے آئے دسترخوان بچھایا گیا لوگ کھجور گھی اور ستو لے کے آئے سب کو ملا کر حیس بنایا گیا اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا